ع باد فروشن الرحمٰن فرۃم علی قیا رسول اللہ علی ہاب قیا حبیب اللہ اور فراۃ السلام علی قیا نبی اللہ علص ہابقیا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ وبارک وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اوصاف حمیدہ آتا فرمائی ان میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے انسانوں کے لیے بھی آپ پیغمبر جنات کے لیے بھی فرشتوں کے لیے بھی اللہ تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش ایک لاکھ ڈبل بارہ ہزار کم و بیش اور یاد رکھیے تعداد فکس کرنا جائز نہیں کم و بیش کہنا چاہیے دنیا میں اللہ تعالی نے بھیجے کوئی رسول کسی قبیلے کی طرف کوئی رسول کسی قوم کی طرف کوئی رسول ایک ملک کی طرف کوئی دوسرے ملک کی طرف مگر سے تخلیق کائنات سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے سحان اللہ پاربائی سورہ سبا ایپ نمبر اٹھائیس میں نشاد ہوتا ہے لِلنَّاسِ بَشِيرًا بشیروں اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو صرف آپ کی قوم کے مشرق لوگوں کی طرف رسول بنا کر ہی نہیں بھیجا بلکہ آپ عرب کے بھی رسول ہیں عجم کے بھی رسول ہیں گوروں کے بھی رسول ہیں کالوں کے بھی رسول ہیں اور ایمان والوں کو آپ اللہ تعالی کے فضل کی دشارت سناتے ہیں خوشخبری سناتے ہیں اور تاثروں کو اللہ تعالی کے عدل کا ڈر سناتے ہیں تو ہمارے علی سلاط و سلام کی نبوت عام ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے کیا مطلب اس کا الا حضرت کی کے بخشی سمجھیں تو عائشی کے رسول بن جائے رسول کلام کہ پیارے علی سلاط و سلام کی نبوت اور ابوت یعنی آپ آب سب کے والدین کون ہمارے نبی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ام بشر یعنی حضرت سیدات رضی اللہ تعلنہ عروس یعنی دلہن انی کے پسر یعنی آدم علیہ سلام کی ہیں اور حضرت آدم علیہ سلام ہمارے اکالی سلاط و سلام کی یاد کس طرح کرتے تھے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نقل درخت سے پھول ہوتا ہے نا وہ آلہ حضرت فرماتے ہیں آدم علیہ السلام ہمارے اکالی سلاط السلام کو اس طرح یاد کرتے ظاہر میں میرے پھول ظاہر نہ آپ میری اولاد میں سے ہیں حقیقت میں میرے نقل آپ کی وجہ سے میں ہوں اس گل کی یاد میں یہ ابو البشر کی ہے سرحان اللہ تو ہماری اکالی سلاط و السلام کی رسالت عام ہے صرف آپ انسانوں کے ہی رسول نہیں ہیں آپ گوروں کے بھی رسول ہیں کالوں کے بھی رسول ہیں عربیوں کے بھی رسول ہیں اجمیوں کے بھی رسول ہیں پہلے والوں کے بھی رسول ہیں بعد والوں کے لیے بھی رسول ہیں اور سب رسول بھی آپ کے امتی ہی ہیں جی ہاں جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو ہمارے نبی سے تاجداروں کا آکا ہمارا نبی سبحان اللہ ہمارے اکالی سلاتو السلام نے ارشاد فرمایا مسلم شریف ارسل تو ال الخل کافا میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات وہ جن ہیں یا انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا حیوانات ہیں جمادات ہیں موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اللہ کی جو بھی مخلوق ہے جو بھی اللہ نے چیز پیدا فرمائی میرے نبی سب کے رسول ہیں سب کے نبی ہیں خلق سے کیا مراد ہے ساری مخلوق وہ جاندار ہے بے جان ہے عقیلے غیر عقیلے عقل رکھنے والی عقل اس میں نہیں ہے سب پر ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے احکام نافذ ہیں ہاں احکام مختلف ہیں چاند سورج میرے نبی کے متی ہیں متی یعنی اتاد کرتے ہیں فرما بردار ہیں بات مانتے ہیں کنکر پتھر لکڑیاں میرا کلی سلاط اسلام کے نام کا کلمہ پڑتی ہیں یہ سوری مخلوق میرا کلی سلا اسلام کو نبی مانتی ہے سوائے کافروں کے جو انسانوں میں سے ہیں جنوں میں سے اس کے علاوہ سب جانتے ہیں سب مانتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تمام انسان اور جنات کے نبی نہیں تھے بادشاہ تھے اب تمام انسانوں اور جنات کے بادشاہ تھے اور ان سب کے نبی نہیں تھے بادشاہ تھے آدم علیہ السلام ساری مخلوق کے نبی نہیں تھے انسانوں کے باپ حضرت نوح علیہ السلام جب کافی ڈوب گئے تو ان کشتی والوں کے نبی تھے اس وقت جتنے انسان رہ گئے بیاسی تراسی جتنے بھی اور ہمارے نبی پیارے نبی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے نبی آمینہ کے دل کے سہارے نبی بے سہاروں کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ لا تعداد انسان آپ سب کے نبی اور سارے انسانوں کا اسی طرح نبی ہونا بھی حضور کی خصوصیت میں سے یہ خصوصیت ہے میرے نبی کے سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں اور ساری مخلوق کے آپ نبی ہیں یہ بھی آپ کے اوصاف میں سے آپ کے خصوصی جو اوساف ہیں ان میں سے اور یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر نبوت کا دور ختم ہو گیا آپ کے بعد کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ میں سے یہ ہے کہ حضور انسانوں کے بھی نبی ہیں جنوں کے بھی نبی ہیں اگلوں کے بھی نبی ہیں پچھڑوں کے بھی نبی ہیں کالوں کے بھی نبی ہیں گوروں کے بھی نبی ہیں عربیوں کے بھی نبی ہیں اجمیوں کے بھی نبی ہیں حیوانات کے بھی نبی ہیں فرشتوں کے بھی نبی ہیں پہاڑوں کے نبی ہیں پتھروں کے نبی ہیں درختوں کے نبی ہیں بلکہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں سبحان اللہ مہر چرخے نبوت پہ روشن درود اللہ حضرت کی کیا بات مہرے چرخے نبوت نبوت کا جو آسمان ہے آپ اس کے سورج ہیں آپ پر درود ہوں اللہ کی رحمت ہو مہرے چرخے نبوت پہ روشن درود گلے باغ رسالت پہ لاکھوں سلام آپ رسالت کے باغ کے پھول ہیں اور آسمان نبوت کے آپ سورج ہیں سبحان اللہ ہمارے اکلی علیہ تو سلام کے اوساف آپ کے خصائص بہت زیادہ فرمایا مجھے پانچ چیزیں اللہ تعالی نے وہ عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں نمبر ایک ایک ماہ کی مسافت کے روب سے میری مدد کی گئی نمبر دو تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کی گئی جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت و نماز پڑھے تین میرے لیے غنیمت حلال کی گئی جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھی مجھے مرتبہ شفاعت عطا کیا گیا انبیاء خاص اپنی قوم کی طرف مبوس ہوئے یعنی بھیجے گئے اور میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک حدیث نمبر تین سو پینتیس تاجداروں کا آقا ہمارا نبی ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار ملک کے کونین مینس دنیا اور آخرت کون کا مطلب دنیا اور آخرت لوگ نام بھی رکھتے ہیں کونین تو یہ اس کے یہ مانے سکلین بھی نام رکھتے ہیں سکلین کا مطلب جن اور انسان تو نام تو انبیاء کے ناموں پر رکھنا چاہیے بزرگوں کے نام پر صحابہ کے نام پر اہل بیت اتحار کے نام پر رکھنا چاہیے برل کونین کا مطلب دنیا اور آخرت ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سبحان اللہ انبیاء سے کروں ارض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ و سلام کے خصائص میں سے یہ کہ آپ کا روپ ایک ماہ کی مسافت پر ہوتا اور آپ اس پر روب سے فٹا پاتے اور دشمن مغلوب ہو جاتا یعنی ایک ماہ کی مسافت کے ایریے میں کوئی آ جاتا تو اس پر میرے نبی کا روب تاری ہو جاتا تھا سبحان اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں یعنی جنگ کے اندر جو دشمن سے مال چھینا جائے وہ حلال کیا گیا یہ ہمارے اکالی سلاط و سلام اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے آپ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھا میرے اکالی سلاط و سلام اور آپ کی امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ اور پاک بنا دی گئی جہاں نماز کا وقت ہو پانی نہ ملے تیمم کر کے وہی نماز پڑھ لے جو دوسری امتیں تھیں پانی کے سوا کسی اور چیز سے تہارت نہ کر سکتے تھے اور نماز بھی ان کے لیے جگہ مخصوص تھی اور جگہ نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں تھا ہمارے اکالی سلاط اسلام کے خصائف میں اور بھی بہت کچھ ہے مگر میں آخر میں اب وہ آپ کو ٹیلیفون کی ترغیب دلانا چاہتا ہوں مدنی احتیاط مہم جو کہ جامعت المدینہ للبنین بنین المدینہ للبنات بنات مدرسۃ المدینہ للبنین بنین مدرسۃ المدینہ للبنات بنات کے لیے مدنی احتیاط مہم چل رہی ہے اور اس سلسلے میں اتوار کے روز خصوصی نشریات مدنی چینل پر دن دو سے رات دو بجے تک ہوں گی ان و جل یہ کیا سلسلہ ہے یہ کیوں ہے جامعت المدینہ اور مدرسۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کے ایک سو چار میں سے دو وہ اہم ترین شعبے ہیں دو نہیں بلکہ چار ہیں وہ نلبنی لل للبنات اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے دو یہ اور مدرسۃ المدینہ مدنی من اور مدنی منیوں کے لئے الحمد دعوت اسلامی ان دو شعبوں کے ذریعے سے اسلامی بہنوں کو عالمہ اور حافظہ اور ناظرہ خاں بنا رہی ہے دعوت اسلامی ان دو شعبوں کے ذریعے سے اسلامی بھائیوں کو اور مدنی منوں کو حافظ عالم اور ناظرہ قرآن پاک پڑھا رہی الحمد الحمدللہ اس کے اخراجات کروڑوں کروڑ روپے کے ہیں اب اس کے لیے امیر سنت نے دعائیں دی ہیں کہ جو اس میں حصہ لے اس کے لیے اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے ذمہ داران سب اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین عاشقہ رسول عاشقہ نے میلاد بھی کوشش کریں اور اس میں آپ اگر خرچ کریں گے تو یہ آپ کا خرچ کرنا بھی راہ خدا میں خرچ کرنا کہلائے گا اور راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو تو بشارتیں دی گئیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ان کا مال بڑھائے گا انہیں دنیا میں بھی دے گا ان کو آخرت میں بھی دے گا اور جو خرچ نہیں کرتا شادی پر خرچ کرتا ہے وہ رڈا کو لے جاتے ہیں بتاخور لے جاتے ہیں وہ ڈاکٹر کاٹنے کے لیے تیار شرافوں سے نہیں دیتے ہاں اور اللہ کی میں نہیں دیتے مسجدوں کے لیے نہیں دیتے مدارس کے لیے جامعات کے لیے دینی کاموں کے لیے دین اسلام کی مضبوطی ترقی کے لیے عشق رسول عام ہو خوف خدا عام ہو صحابہ کا اش عام ہو اولیاء کا عشق عام ہو اس کے لیے خرچ مقدر والے کرتے ہیں اللہ ہمارے مقدر بھی اچھے کر دے تو جو خرچ نہیں کرتے سورہ حدید میں تبارک کا تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ سی السَّمَاوَاتِ صدیوں اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے سب کا وارث کون اللہ ہم الگ ہو جائیں گے مال اللہ کی ملک میں رہ جائیں گے خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا تو اللہ کی میں خرچ کریں تاکہ ثواب ملے نہ مکان رہیں گے نہ مکین رہیں گے نیکی باقی رہے گی ہم اللہ کی میں جو دے دیں گے وہ باقی دے گا اس کا اگر ملے گا اس کا ثواب ملے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خوش دلی کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم